بس اللہ الرحمن الرحیم. اللہم علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ میں موجود تمام برادران کو شمل سے ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں فضائل حلویہ سلسلہ دس نمبر ستاون نولک اکیس یعنی کتاب سب ان میں سے اکیس و اندرس سے اور اس میں جو عادی تجمہ کریں گے عادیث نمبر سینتیس اور اٹھتیس کا تجمہ حضرت وار کانوں تک پہنچا رہا ہوں حضرت امیر کا بیس حید الحمدانِ اللہ علیہ کی یہ حدیث بھی عبداللہ ابن مسعود سے نقل کر رہے ہیں فرمانے قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و علی من حضرت واحد میں محمد اور علی علیہ السلام ایک ہی درخت ہے ہم دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی درخت پیدا فرمایا لوگ من اجار اجارنشا مختلف درختوں سے پیدا کیا یعنی آپ کے اور علی کا سلسلہ نصب جو ہے جس دونوں کا حضرت عبدالمطلب پہ آ کے اب دونوں کا الگ ہوتا ہے ورنہ یہیں سے لے کر آگے سلسلہ نصب و حضرت آدم تک ایک ہی سلسلہ نصب میں جاتا ہے اور اس سے آگے نوری مخلوق میں بھی پیارے نبی فرماتا ہے من ان و عالی المن نور الحاحن میں اور علی دونوں کو اللہ نے ایک ہی نور سے پیدا فرمایا تو ادھر ظاہری سلسلے نصب بھی آپ دونوں کا ایک ہے آبا آب و کا کا لائن بھی ایک بعد دیگر حضرت ابراہیم ابراہیم شاہ گئے یہ ایک بعد دیگر انبیاء حضرت آدم تک پہنچے ابو طالب عبد المطلب علیہ السلام میں آ کر ایک ابو کے کے درساتی پیدا ہوا عبد علیہ السلام کے ذریعے سے. حضرت پیار نبی صلی اللہ وسلم پیدا ہوا ہاں جی شجرت النواحد سے یہی شجر نصب کی طرف اشارہ ہے لیکن نوری مخلوق میں بھی نیسی کے شبھی حدیث فرمایا اور فرمایا انی ال میں نور الواحدین اور علی دونوں کا اللہ نے ایک ہی نور فرمایا اور آدم علیہ السلام کے تخلیق سے بعض حدیث میں دو ہزار سال پہلے بعض حدیث میں اچھا چار ہزار سال بعض حدیث میں چودہ ہزار سال پہلے ہم دونوں کے نوری مخلوق ہوا ہے فرمایا پیارا نبی نے تو ایک ان دونوں ہستیوں کا ظاہری جو ہے سلسلے نصب اور نوری تحریک دونوں ایک ہی ہاں جی ایک ہی وقت میں ہوا ہے تو یہ بہت بڑی فضلت ان دونوں عظیم ہستیوں کے لیے اور اس کے بعد دوسری حدیث نمبر اٹھائیسواں حدیث میں فرماتے ہیں ادا صادیثلاسن اٹھتیسواں حدیث میں یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نما رحو اللہ حرآن بنی اسرائیل اللہ تعالی نے پاکی کو بنی اسرائیل سے اٹھا لیا بے سو رائے اعلیٰ انبیاہم ان کا ان کے امبیا علیہ السلام کے بارے میں بری سوچ کی وجہ سے بری نظریہ اور عاقدے کی وجہ سے ان اللہ حاض وج الرفع توہرا اور اللہ تعیٰیٰیٰیٰیٰ نے پاکی کو اٹھا لیاں توہر کو اٹھایا کس سے انحاظلم اس امت محمدی سے بھی ل ذم ع لب و ذم ع ابناب طالب علیہ السّلام کلی اب طالب سے بغض اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اس امت سے بھی اللہ نے اب کو اٹھا لیا پاکی کو اٹھا لیا تو حضر نگرامی اس سے معلوم ہوتا ہے علیہ السلام کے محبت اور معدت کے بغیر جو ہے انسان کے باطن بھی پاک اور نہیں ہوتی ہے ہمارے روح کو وہ پاکی اور تحرت نہیں ملتی ہے جو علی علیہ السلام کی محبت کے بغیر محبت علی سے ہی ہمارے روح کو بھی جو ہے نوک پاکی مل جاتی ہے یقیناً محب علی ہی کے ذریعے سے آپ کے ایمان کامل ہوتے ہیں ایمان جب تک کامل نہیں ہوگا آپ کا جو ہے روح کو وہ پاکی نہیں ملے گا اور بیالی ہی کے بغیر جو ہے آپ کے عمل قبول نہیں ہوگا تو انسان کے اعمال قبول ہوئے بغیر اس کے روح میں عمل میں پاکی کہاں سے آئے گا چونکہ اتنی متعدد حادث ہے جن سے سلج زیادہ روشن ہمارے سامنے آتی ہے محمد علی محمد کی محمد محدت حسن شاردہ معاسمین بارہ امام پنجن باغ کے محمد مادت انسان کے عمل کے قبولیات کے لیے شرط ہے ان سے محبت ان کے ولایت معمد وسایت قبول کے بغیر انسان کے عمل اللہ کو قبول ہی نہیں قبول ہی نہیں اس کے ایمان ناقص ہے اور علیہ السلام ہی کے ولایت کا اعلان کے ذریعے سے ہی تو اللہ نے اللہ اکمل توقم دینکم مدمام جو نعمت النعمۃ اور رضیۃ الاسلام دینہ اسلام کو بندے کے لیے ہاں جی اللہ نے پسند ہی کب کیا جب علی کی ولایت شامل ہو گیا امت کے اندر ہاں جی علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ دین کامل ہوا علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ ایمان کامل ہوا ہاں جی اللّم <سؤال> احکمۃ القنعمن تو اللہ کی نعمتوں کا اہتمام ہو گیا عدین اسلام ہونے پر اللہ راضی ہوا تو یقیناً جس شخص کے ایمانیات میں علی نہ ہو تو نہ اس کا اللہ کے نام کامل ہوا نہ اس کا دین کامل ہوا نہ اس کے دین پر اللہ راضی ہوا لہذا جو ہے یقیناً جب اللہ اس کا دین کامل نہ ہوا اس کے ایمان کا ملنا ہو تو اس کے اندر وہ پاخی ہو رخ اس پاکی کہاں سے آئے گا لہٰذا زانگلامین ان عظیم حسیوں سے محبت مدت اسلام کے اس مقدس دن میں کتنے اہمیت رکھتے ہیں ان کا اسلام کی خدمت ان کے علمی مقام چونکہ محمد علی و اولاد علی سمرم کے امین وہی ہیں وہی امین وحی ہیں یہ حسین قرآن اور حدیث نبی کو بدیون کسی تحریف کے بدیون کسی جو ہے کمی جاتی کے امت محمدی تک پہنچانے والا حقیقی معنیٰ میں اس ہے حفاظ روح وحی کو حفاظت کرنے والا یہی بارہ علم آلوۃ علیہ السلام میں اس وجہ سے اللہ تعالی نے جو ان کو یہ مقام و منزلت عطا فرمایا ہے تو میں دعا کرنے دوں پروار نگارہ میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ول پاک سے کہ صحیح معرفت ہو کر ان سے سچی محبت مدت اور ان کے ولایت کے دامن تھامنے کے ہم سب کو توفی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بھی توفیع طا فرمائیں آمین یا رب العلوم